ربنا اسغن لي يا سيدي لي محمد من نصره بسم من الله علم ونستعن اللهم منا نسل قيما اليقين المواهب اللهم دلنا على ما الله صالحا وعالم ربنا اغلمنا نفسنا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتقبل مع الغفور انما على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تظلمون اللهم احبب الين في قلوبنا وكره الين الكفر والفسوق وعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين الله هو الرازق الله ذي المجد الدين الاسلام لا الله اللهم اني اللهم اني اسلك الله وحده لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن ان تزكي نفسنا وتطهل قلوبنا وتحسن قغلنا وتعفل ذنوبنا وتشفي سدودنا اللهم علمنا الكتاب الحكمة <كت program> <شترك> من بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيمия تسمى بالبيونة المسرidisين مع لو ضد agricultدتو Иهم Ultima Patriotanets Andaree Ubalallahu Vaughna Hananiim Vadae Andaree Nganditaan snake care for sale Erechitar children and hate listening toomas sa upa im pole and 123 vehälle p whiza ands server knees آپ لوگ اگر زبانیں ہیں تو کم سے کم سنائیے تو کم سے کم ایک دو آدمی من رحمٰن الرحیم رحمانا جو ہے پور ہوگی کیسے راساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو راساکن سے پہلے کیا ہو یہ راساکین ساکن سمجھتے ہیں نا کو راساکین سے پہلے زبر پیش ہو تو اس طرح اوپر پڑھیں گے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے اگر نہیں ٹھہریں گے تو باریک پڑھیں گے لیکن اگر سات کا تلفظ صحیح کریں لفی خس خاں خواہ کا ترفظ کیا ہے یعنی حلق کے آخری حصے سے حلق کا حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے کیا نکلتے ہیں خواہ اور غین خواہ اور خسرو انسان بننا پڑی خسر نہیں پڑی آواز جو ہے خا کے زبان تھوڑی بہانے کی تھوڑا تجویز بھی سیکھی تھوڑا قرآن میں سب سے بہتر ہوا جو قرآن سیکھے لوگوں کو دیکھیے حمزہ نارمل پڑھیے آنا جانا جیسے کہتے آنا جانا پڑھ رہے ہیں آئنیا سنیے پہلے و واه وعليه وا وا واع واع ها مين سلخ عاه واع واع واع مين و التواصو بال و التواصو بالحق و التواصو بالصبر <تصفيق> يا ربي پرف کی صبر صبر اللہ اور کوئی تنی بڑی بڑی جلدی سب اسی الرحمن الرحیم <تصفيق> والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر الصبر الرحمن ان تھوڑا تھوڑا یو ٹیوب سے نکال کرے گا دیکھیے ہم سب سے بہتر قرآن سے, <سید> سے جیم کا شین کا باندھ کا, کا، تلفظ حمزہ کا مکی صورت جو ہجرت سے پہلے نازر ہوئی اس سورت کے بارے میں سرف کے کیا اقوال ہیں نمبر ایک صاحب کرام جب آپس میں ملتے تھے جو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے کیا پڑتے تھوڑا تھوڑا جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے اور اس صورت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے تھے اللہ تعالی نے جو خبر دی ہے کہ قسم ہے زمانے کی دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان مان لائے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا عمل صالح یعنی نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حقوق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی تو صحابہ کرام حاسبہ کرتے تھے کہ ہمارا ایمان بڑھا یا نہیں بڑھا بنا نزداد ایمان صاحب ایک دوسرے صحابی کو تال ایمان میں اضافہ کریں تال بنا بنا ساتھ تھوڑی دیر ہم ایمان لاتے ہیں پھر قبر کا قیامت کا جنت جہنم کا تذکرہ کرتے اور اس سے متاثر ہوتے تھے رویا کرتے تھے مربین عبدالعزیز جو ہے اپنے زمانے میں بڑے بڑے فقا کو جمع کرتے تھے بڑے جو سپر جو فقا ہوتے ہیں بیٹھ کر کے مذاکرہ کرتے ہیں ایمان پر اور موت کا تذکرہ کرتے اور ہزاروں قدار روتے تھے سلف کا طریقہ تھا کہ جو آیتیں نازل ہوتی تھی صحابہ تو پہلے ان آیتوں کو صحیح پڑھتے تھے اور اس میں جو احکام ہوتا اس کو سیکھتے تھے نمبر تین اس پر عمل کرتے تھے یہ فخر کانا رلم تعلم شرایات علم تجا وضو تعلم جب جسایت نازل ہوتی تھی تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کو صحیح پڑھنا نہ سیکھیں اور اس کے علم کو نہ سیکھیں علم اس میں جو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تیسرے نمبر پر عمل کرتے دے. اس لیے ابو عبد السلمی کہتے ہیں کہ میں نے اسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے بہتر سیکھے اور سکھائے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے حضرت عثمان کے زمانے سے لے کر حجاز کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دی وہی کہتے ہیں کہ صحابہ عبداللہ بن مسود ابیہ بن اکابن ثابت ہاں لیکن مذاق نہ بنایا قرآن کو کیا مطلب ایک دن آئے دس دن نہ آئے ایسا نہ کرے ولاق آیات اللہ حضو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اگر رہیں تو سیکھے سیکھنے کے لیے تو, تو کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ بن مسعود عبی بن نقاب زید بن ثابت یہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے ان سے قرآن سیکھا اور ان لوگوں نے کہا کہ جب دس آیت نازل ہوتی تھی تو ہم نے علم بھی سیکھا عمل بھی کیا ہم نے فتح علم قرآن والے علم علا تین کام کرتے تھے فطرہ فتح اللہ العلم اللہ قرآنہ پہلے صحیح پڑھنا سیکھتے ایک اس کے حکام کو سیکھتے دو پھر اس پر عمل کرتے تب آگے بڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں اور ان کی عمر بہت کم تھی غزب وحید میں اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا تھا ان کی عمر چودہ سال تھی خندق میں پندرہ سال کی عمر تھی بہت یعنی عمر میں چھوٹے تھے علم میں بہت, بہت بڑے تھے تو عبداللہ بن عمر نے سورہ بکرا جو آٹھ سا سات سال میں یاد کیا آٹھ سال کتنے سال؟, سال ڈر لگتا تھا کیونکہ اس پہ عمل کرتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے دس سال میں یاد کیا یہ سورہ اصر گرچہ مضمون گرچہ مختصر صورت ہے پڑھنے میں لیکن صحابہ گرام اس صورت کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے تھے ایک اور ہر وقت اس کو یاد رکھتے تھے ہر مجلس میں کیونکہ اللہ نے فرمایا دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہے خسارے کس کو کہتے ہیں نقصان کو جیسے کہتے ہیں خسیر تجارت یعنی بزنس جو ہے فلپ ہوگی یعنی ناکام ہوگی جیسے ایک کروڑ روپیہ لگایا اور زیرو ہو گیا اس کو کیا خسیرت تجارہ تجارت ناکام ہوگی ربحت تجارت ہوں اما کادیب ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوئی اور نو ہدایت پانے والے ہیں تو یہاں خسارے کا منم ہوئے کہ انسان پوری زندگی گزارا اب پوری زندگی بے کار ہوگی گھاٹے کا نقصان کچھ فائدہ نہیں ہوا تو یہ گھاٹا جو ہے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ہے خسیر خسیر دنیا اور آخرت جو ایمان اور عمل نہیں لائے گا جس کے اندر ایمان نہ ہو اور علم نہ ہو عمل نہ ہو دعوت نہ ہو اور بولیے صبر نہ ہو دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹا اٹھائے گا کیونکہ اللہ نے کہا خصرت دنیا اگر ایمان ہم نے نہیں سیکھا ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے گھٹتا ہے اور ایمان کے ساتھ ہم نے عمل صالح نہیں کیے اور عمل صالح کے ساتھ دعوت حق نہیں دیا صبر نہیں کیا تو یہ گھاٹا جو ہے ہمارے لیے بھی ہوگا پورے خاندان کے لیے فیملی کے لیے بھی بلا شبہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا خاص طور قیامت کا گھاٹا جب سب لوگوں کو نیکیاں دی جائیں گی اور جنت میں جائیں گے یہ ایمان و عمل جن کے اندر نہیں ہوگا وہ ناکام نا مراد ہوں اور گھاٹا کیا ہوگا دخمن فوقی مغل انار امن تحطم غل الماری فل عبادہ بہ اباد فتقون کیا کہا ان کے اوپر جہنم کی آگ ہوگی یعنی جہنم کا سایہ ہوگا جس پر متقیم کے لیے کہا انمتین سایہ میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے لیکن جو نافرمان لوگ ہیں جو ایمان اور عمل سے جن کا دامن خالی ہے اس صورت پر عمل نہیں ہے لہمن فکر اوپر سے جہنم کی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی اللہ حکب لہم ان جہنم فوقهم غباش جہنم کا بستر ہوگا اللہ اور جہنم اوپر سے کے ہوگی اللہ نے کہا ان طریق ویشر ربنا اننا مناغف لن ذنوبنا ومقنا عذاب, عذاب النار ربنا اننا مناغف لن ذنوبنا ذنوبنا ومقنا عذاب النار کیا میں کہہ رہا تھا الله انت تخو الى ظل ثلاث شعب چلو شاغ ایسے سائے کی طرف جس میں تین شاخیں ہیں جہنم کی یاد یعنی اس کو دھواں نکلے گا تین طرف اور ایک چنگاری جہنم کی جیسی ہوگی ترمی بشروین یعنی یہ بلڈنگ ہے نا یعنی پوری ربرقی جہنم کی ایک چنگاری ہوگی اتنی بڑی اللہ فرما رہا اللہ, اللہ ترون ترمی بشررین کل قصر جہنم پھینکے اپنے انگارے کو یعنی اپنی چنگاریوں کو کل قسط بلڈنگوں کی طرح اللہ تو بہرحال یہ اگر یہ ایمان سورہ پہ عمل نہ کیا تو خسارے خسارے خسارے میں. اس لیے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے جو مشہور قول ہے صرف سننے کے لیے نہیں ہے سنانے کے لیے نہیں عمل کے لیے پیار کریں کوشش کریں کیونکہ اللہ نے کہا جاہدو فینا کام صبح لنا وإن اللہ محسنین سورہ کبوت کی سب سے آخری آت ہے اللہ نے سورت میں جو ہے آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے ایمان والوں کی آزمائش ہوگی جس سے پچھڑوں کی آزمائش ہوگی ایسے ہی ایمان نہیں بنتا ایسے بنداس ہوئی ہے تو رقو یقور و امنّا لا یفتنون کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ ہم ایمان لائے ہم نے چھوڑ دیا جائے گا ان کو آزمایا نہیں جائے گا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائے ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ اللہ جان لے کے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے پھر اللہ نے اس میں آزمائش کا تذکرہ کیا ادرتن علی السلام کی آزمائش ہوئی ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے قوم نے مذاق اڑایا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی آگ میں ڈالے گئے نہیں ہوئی لوت علیہ السلام کی آزمائش بھی قوم کے سامنے و رسموز کیے گئے تو اللہ نے عزت دی اور تمام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بلدین اجا حدوفینہ جو لوگ ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں کوشش اس جی رات کی تفسیر میں حضرت عمر بن ابی عزیز کا عمل غور ہے کہ کوشش یہ علم اور عمل کے ذریعے کوشش کرنا ہے علم کی راہ میں کوشش کرو گے عمل کا راستہ آسان ہوگا حضرت حضرت بن عیاس کہتے ہیں کہ جو علم کے ذریعے علم کی راہ میں مشقت اٹھائے گا اللہ اس کے لیے عمل کا راستہ آسان کرے گا ایک تفسیر دوسرا جو علم اور عمل کی راہ میں کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کرے گا تو محنت ضروری ہے لیکن شرط کیا ہے محنت کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہے محنت کافی محنت کے ساتھ نیت ضروری ہے وہ اللہ علم محسنین اللہ محسنین کے ساتھ یعنی مخلصوں کے ساتھ اخلاص یعنی اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ صاحب اس لیے ان العمل القلیل ما اخلاص رب عمل قلیل حدرتے عبداللہ مبارک کا غالب نخوا ہاں رب عامل سقیر تو عادنی ہے بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح ہونے سے اللہ اس کو بہت بڑا کرتا روب عمل کبیر تو سغیر حنیہ بہت سارا عمل ہم کرتے ہیں لیکن نیت میں فساد ہے تو عمل بالکل چھوٹا ہو جائے چھوٹا ہو جائے قیامت کے لیے نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ دھول کی ضرورت گا لیکن ایک روپیہ اگر صدقہ دیا ہے ایک گٹھری دیا ہے تو وہ حد پہاڑ کے برابر ہوا ہے اخلاص ہے اور حلال کمائی لہذا سورہ عصر کے لیے بھی محنت ضروری ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی چار قسمیں ہیں انسانی جہاد کی جہد کہتے ہیں مشقت اٹھانے کو محنت کرنے کو جہاد کا معنی لڑائی نہیں ہوتا کہیں بھی نہیں ہے جید. کوشش کرنا اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا اس کے آخری اسٹیج جہاد ہے, یعنی سیف ہے، جہاد بن سیف تو پہلا جو مرحلہ ہے جہاد بن نفس ہے دوسرا جو مرحلہ ہے جہاد میں شیتان ہے پہلا اسٹیج جہاد نفس. نفس کے ساتھ جہاد دوسرا دوسرا اسٹیج میں شیتان کے ساتھ تیسرا اسٹیج کفار کے ساتھ جہاد معل کفار چوتھا اسٹیج جہاد محل منافق جہاد ملنا ہیلو السلام علیکم نہیں آج آج آج چھوڑو میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں میں پڑھا رہا ہوں ابھی کلاس میں ہوں جی. تو جہاد مان نفس کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں چار چیزوں کو فوکس کرنا پڑے گا نمبر ایک جہاد بالعلم ولی ایمان جہاد بال علم و ایمان کے لیے علم ضروری ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے علم کہا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے علم کیا ہے ضروری ہے فعال جان لو کہ اللہ کے سبھا کوئی معبو دے بل اور اللہ نے قرآن میں ایمان اور علم کو کئی جگہ استعمال کیا ہے فرض کتنا لکھیے گا سنیے بھی تو یعقا اللہ الذین آمن منكم اوت العلم درجات تم میں سے جو ہے ایمان والے اور علم والے درجات کو کیا کرے گا بلند کرے گا علم اور ایمان ایک ذکر کیا ہے نا مخال اللہ ات العلم اور ایمان القی تم فیب اللہ البعث علم والے اور ایمان والے کہیں گے جب کہیں گے ما مانبی رسا قیامت کی ہولناکی کو دیکھا اور قیامت کی دہشت کو دیکھ کر لگے گا کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ آشیا اور صبح سے شام تک ٹھہرے کچھ لوگ کہیں گے اللہ دس دن ٹھہرے اور کچھ لوگ کہیں گے مال ابھی اتنا صحیح رسا تھوڑی دیر ٹھہرے پوری زندگی لگے گا جی گھنٹہ پوری زندگی قیامت قیامتین کیسی محسوس ہوگی کیسا محسوس ہوگا گھنٹہ بھی نہیں تو ایمان والے کہیں گے وقال لعلم لقد كتاب اللہ اوت العلم اور ایمان والے کہیں گے نہیں اللہ علم اور ایمان کی وجہ سے اور ایمان یہ کے مضمون پر عمل کرنے سے من یہ اصل ہے ایمان اگر صحیح ہوگا تو عمل اس حق بھی ہوگا ایمان صحیح ہوگا تو حق بھی ہوگا ایمان صحیح ہوگا تو, سورت سورت سورت تو یہ صورت پر عمل کرنے والے جو علما ہوں گے وہ کہیں گے کہیامت کے کہیں گے کہ تم وقت ایک لمبی مدت تک دنیا میں ٹھہرے لق البی تم کی لے یعنی قیامت تک رہے یعنی دنیا میں تم کو لمبی زندگی ملی قبر کی لمبی زندگی ملی تک یہ مراد ہے کہ انسان کی قیامت شروع ہوتی ہے یعنی جب تک تمہاری موت نہیں تب تک دنیا میں تھے ایک لمبی زندگی تھی جس کی تفسیر جو حضرت ابن عباس نے کی ارب عی او ستی نسنا سال سال اس سے زیادہ تو صورت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا قیامت کی دہشت سے محفوظ رکھے گا تب ہی تو اطمینان سے وہ بولیں گے دوسرے لوگ پریشان ہوں گے اس لیے جہاد بالعلم والایمان علم حاصل کرنے میں محنت کریں گے تو ایمان بڑھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے پہلے علم ذکر کیا بلا اللہ کا علم حاصل کرو اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علم کوئی معبود نہیں کر جہاد بالعلم ولیمام علم اور اس کے لیے جو انسان محنت کرے گا اس کو علم ملے گا کیونکہ حضرت عبداللہ بھی عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہیں گھروں میں ہوتے تھے اور میں قرآن کی تفسیر جاننے کے لیے ان کے گھر کے دروازے پہ جاتا تھا دستک نہیں دیتا تھا کیونکہ آرام کا وقت ہوتا تھا دھول اڑتے تھے ہوائیں چلتی تھیں میں وہیں پہ سو جاتا جب صحابی ظہر کی نماز کے لیے جب کمرہ کھولتے تو ہمیں پوچھتا یہ شاہد کی تفسیر بتائی یہ کی تفصیل بتائی تو کہا یا کیا کہتے ہیں ابن عامیہ رسول اللہ رسول اللہ کے چچے زاد بھائی تم اتنی تکلیف کیوں کی ہم خود آ جاتے کہا کہ نہیں علم کے لیے میں آیا تو صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس نے محنت کی تو صحابہ میں بہت اچھا مقام ہو گیا تو جب صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رد جب بہت زیادہ علم حاصل کرنے لگے ایک انصاری نے کہا کیوں اتنا علم حاصل کر رہے ہیں تمہاری ضرورت کہاں ہے تم سے بڑے بڑے صحابہ موجود ہے علم والے تو تم کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے کون تمہارے پاس آئے گا لیکن عبداللہ بن عباس نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا علم حاصل کرتے وہاں قرآن کا علم کہیں حدیث کا علم گی کہیں تفصیل کا علم سارا علم جمع کیا انہوں نے یہاں تک کہ اتنا علم جمع ہوگا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جب مشکلات پیش آتے تھے بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہوتا تھا کہا کہ آپ جیسے لوگ حل کریں قرآن کی تفسیر کا مسئلہ وہی حل کریں فرائض کا مسئلہ وہی حل کریں میراث کا مسئلہ وہی حل کریں اختمیا بیوی کے اختلاف کا مسئلہ ہو تو وہی حل کریں تو اتنا علم حاصل کر لیا کہ وہ انصاری صحابی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ بن عبا نبی بیٹھتے تھے بڑا حلقہ ہوتا تھا انہوں نے دیکھا اسی انصاری نے جس نے کہا تھا کہ تم کو علم کی کیا ضرورت ہے تھوڑا سا علم حاصل کر لو تمہارے موجود بڑے بڑے صاحبت تو کافی ہے تم ان کو چھوڑ کے تھوڑی نہیں آئیں گے تمہارے پاس اسی انصاری نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس حلقہ بہت بڑا حلقہ ہوتا تم کا حاض الفتحم حاض الفتح یہ نوجوان جو ہے ہم سے بھی زیادہ عقلمند ہو گیا بہت بڑا علم بن گیا تو بغیر محنت کے علم حاصل نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے نبی نے فرما صلی اللہ عمل کا طریقہ نہیں المس علم طریقہ نہیں الجن جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان تو اس لیے علم کے لیے ایمان لدی نامن ایمان لائیں اور عامل صالح کیا اور حکمات کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو سل کی کیا صبر کی تلقین آئیے تھوڑا اس پر بات کرتے ہیں پہلے و لاش سے بات کروں یا ایمان پہ بات کروں شروع سے کروں م م. چلیے شروع سے وہاں قسم ہے وہاں کیا ہے جیسے واللہ باللہ باللہ اللہ بل کی قسم اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے جبکہ ہمارے لیے زمانے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق ہے اور اللہ مخلوق میں سے جس کی سیاح قسم کھائے اللہ نے وہ شم سے وہ دوہا قسم سورج کی اس کی چمک اللہ نے کہا ول عیدہ سجا قسم رات کی جب ڈھانک لے اللہ نے کہا ول ادا یکشا قسم رات کی جب ڈھانک لے ول جب اس کی تاریخی چھا جائے اللہ نے کہا قسم صبح تو اللہ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے لیکن مخلوق کے لیے مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں نمبر ایک اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بتانا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے زمانہ اللہ کے زمانے کا خالق کون ہے اس لیے آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے زمانے کو برا بلا کہتا ہے میں زمانہ ہوں میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں میں جس سے چاہوں رات دن کو الٹ پھر کروں زمانے کو برا بنا کہنا اللہ کو گالی دینا جو اللہ کو گالی دے ان الدین یودون اللہ جو اللہ کو وہ ازہ دے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ اللہ رسول اللہ فی جو اللہ اس کے رسول کو اجا دیتے ہیں اللہ کی لعنت ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ربنا لا بعد لنا من اللہ مربان کلو بنا باد حد الحمن اللہ وسد الخدانے نسلو... نسلو... کو برا بھلا کہنا مثال کے طور پر زمانہ بہت خراب ہے جو. کیسا دین آ گیا پورا دن بیکار ہو گیا یہ دن اچھا نہیں ہے پیر کا دن اچھا نہیں ہے فلاں دن بہت خراب ہو گیا منہو سمجھنا اللہ فرمایا ہے خالق زمانے کو برا بلا کروں اللہ کو برا بلا کرنا مسجد کی توہین اللہ کی توہین ہے قرآن کی توہین اللہ کی توہین اللہ, اللہ نے نازر کیا اگر بادشاہ نے کسی سفیر کو بھیجا امبیسڈر کو بھیجا اور امبیسڈر کو مارا گیا آپ نے ملک کی توہین کیا کی توہین ملک کی توہین ہے اس عالم کی توہین اللہ کی توہین زمانہ کو برابر کرنا نمبر ایک نمبر دو زمانہ قرآن میں اللہ نے زمانے کے نام سے دو سورت اتاری ہے دہر اور دہرا اور میں کیا فرق دہر ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں لمبے زمانے کو کہتے ہیں انسان کی پیدائش سے پہلے شروع سے لے کر آخر تک پوری دنیا یہ دہر ہے پوری دنیا کا ہے دہر ہے اور عصر محدود زمانے کو کہتے ہیں انسان کو جو وقت ملا ہے وہ عصر ہے نمبر ایک نمبر دو عصر سے مراد عصر کا وقت بھی ہوتا ہے تو عصر کے معنی زمانہ کیوں ہوا میں نے سنا مزید نبی کے مدرس مدرسے محمد مختار شنقی تھی آپ تو سمجھ گئے بڑے بڑے عالم ہے تک کمار محمد مختار بہت بڑے عالم ہے ابھی مدینے میں میں میرے علم اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے نقمے ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپ ٹین میں ہیں اللہ والے ان کے کرامت کے, ان کے کی بڑے بڑے واقعات میں جانتا ہوں کئی مدینے سے مدینے سے جدہ جا رہے تھے نیند آ گاڑی چل رہی ہے جدہ پہنچ گئی ایسے بہت سے واقعات حقیقت یعنی کوئی جھوٹ نہیں بہت بڑے اللہ والے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عصر کو زمانہ کہتے ہیں کہ اصر کہتے ہیں نچوڑنے کو کس کو کہتے ہیں نچوڑنے کو اصل یاس کو اسیر کہتے ہیں, ہیں. نچوڑنے کی بات ہوتا ہے اصیر. تو جو زمانے کے اور جو صحیح استعمال کرے گا وہی زمانے سے فائدہ اٹھائے گا کتنی پوائنٹ کی بات ہے کہتے ہیں جوس کو اسیر کس کو کہتے ہیں نچوڑا جاتا ہے زمانے کا جو صحیح استعمال کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا اور جس نے زمانے کا استعمال صحیح نہیں کیا وہ گھاٹا گھاٹے میں وقت کی قدر کرنا ضروری ہے اس لئے جس نے وقت کی ناقدری کی اللہ اسے ڈبل حساب لے گا ہر چیز کا ایک حساب اور وقت کا دو حساب لات و قدم ابن حتائی سلن خم سے علمہ کسی انسان کا قدم اللہ کے دربار سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دے اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما بعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار کسی انسان کے قدم اللہ کے دربار سے نہیں ہل سکتا جب پانچ سوال کے جواب زندگی کو کہاں کھبایا یہ زمان پوری زندگی کا سوال ہے جوانی کو کہاں کبایا دو سوال ہے ایک پوری زندگی کے بارے میں جہنوی میں جلیں گے وہ ہم یہ شریق و نفی چیخ پکار کریں گے روئیں گے چلائیں گے لہمفیا ذفیر و شہیخ گدھے کی آواز ہوگی ناوز کہیں گے ربن آخر جین نام ہمیں نکال دے ہم وہ عمل کریں گے جو عمل نہیں کرتے تھے نہ عمل صالح نیک عمل کریں گے اس عمل کے خلاف جو عمل کرتے تھے عمل اسارے کی کمی جہنم ملے جانے والی ہے ہم عمل اسارے کریں گے اللہ فرمائے گا کیا میں نے تم کو لمبی زندگی نہیں دی لمبی زندگی کی تفسیر ابن عباس نے کی اربعی نسلہ صدی نسلہ چالیس سال کی زندگی دی ساٹھ سال کی زندگی دی ٹھیک ہے وقت کی ناقدری انسان کو جہنم ملے جائے گی اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا جس نے جوانی کو ضائع کیا اللہ اس سخت حساب لے گا جس نے جوانی کی عبادت کی اللہ اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا وقت کی اہمیت کے اور بعض صلف نے تفسیر دی ہے بولا آشر کے زمین ایک مثال کی ہے زندگی کی مثال فلج کی ہے فلج برف بیچنے والا جو ہے جلدی جلدی نہیں بیچے گا تو برف پگھل جائے گا زندگی پگھل رہی برف کی طرح اگر نہیں استعمال کریں گے تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے وقت کی نا قدری تو اسے کہا قسم ہے زمانے وقت کو ضائع کر دینا <تصفح> وفلت میں پنچون نہیں رہنا یعنی کھیل کود میں ضائع کر دینا وفلت میں ضائع کر دینا کاروبار میں ضائع کر دینا دین کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا تصویر تحریر کے لیے استعمال نہیں کرنا مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں قرآن سیکھنے کے لیے وقت نہیں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ بھی اس میں کیٹیگری میں گا مطلب پابند نہیں جتنی پابندی میں کمی ہوگی اتنا نقصان اس میں آئے گا جو مکمل چھوڑا مکمل گھاٹے میں جتنا چھوڑے گا اتنے گھاٹے میں جیسے میں جسم المجلس نبی اسکر اللہ علیہ حسرت یوم القیام جس مجلس میں آپ بیٹھیں اور سیٹنگ ہو میٹنگ ہو سبھا ہو اور اس مجلس میں بسم اللہ نہ پڑھا اللہ کے نبی پر دروز نہ پڑھا اللہ کی تعریف نہ کی تو اس مجلس سے مالک خسارے کے شکار ہوں گے قیامت دن اللہ زلیل کرے گا اللہ نے کہا قسم زمانے کی دنیا کے سارے انسان خسارے و گھاٹے میں ان ن تاکید کے لیے ان علی انسان حرف ناصما مشب الفین تاکید کے لیے ال جواب قسم ہے اس لیے تاکید نمبر ایک قسم قسم کے ذریعے جو کا وہ تاکید نمبر دو ان کا جو حرف ہے وہ تاکید ہی لفظ عربی میں اور ان علی جملہ اسمیہ تاکید ہے خسارے اگھاٹے میں انسان کا جو لفظ آیا ہے وہ اس سے مراد ال انسان کا لفظ پورے جیسے الحمد للہ ساری تعریف اس میں الفلام استقراک ہے استقراب کہتے ہیں تمام انسانوں پر جب سے دنیا قائم اس صلی کی قیامت سارے انسان گھاٹے میں ہے سارے گھاٹے میں ہیں اور خوش کا گھاٹے کے مراد نقصان میں ہے ایک تکلیف میں ہے مشقت میں ہے بے چینی میں ہیں یہ سب ہے ایمان والوں کا دل روشن ہوتا ہے نا فرمانوں کا دل جہنم ہوتا ہے منع رندی کری فین ون کا منع شروع ہومت عامہ جو میرے ذکر سے ایراض کرے گا اس کی زندگی تنگ بنا دیں گے اور اس کو انڈا بنا کر اٹھائیں گے قیامت کے دن کیا بنا کر اٹھائے گا اللہ انڈا بنا کر اٹھائے اس لیے کہا ان لگ انسان میں ہے تکلیف میں ہے مشقت میں سارے انسان ان لین اس نقصان اور خسارے سے کون لوگ بچیں گے تکلیف میں مشقت میں یہ مانوا دیکھیے دنیا کی مشقت بھی مراد ہے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ تتما لوگ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے کون ایمان والوں جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے تو با ہے خوشخبری اچھی زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے نا ایمان مم. کو من سورہ فیدہ نمبر کی 97. ہے فہدہ قراد سنتانوے نمبر کے منع کری نے جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں مرد عورت اللہ نے فرمایا ان کو اچھی زندگی دیں گے ایمان کی بنیاد اچھی زندگی سے مران قلبی سکون دیں گے قلبی بھی نمبر دو قناط دیں گے, سنتشت ہو جائیں گے سکون والی زندگی جتنا ملے گا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں گے نمبر تین حلال روزی دیں گے کیا دیں گے ایمان کی بنیاد اچھی اچھے دیں گے قیامت کی دنیا اللہ بہترین بدلہ دے گا تو ہے تو اس لیے صحاب کرام کہتے ہیں جند بین عبداللہ کہتے ہیں تعلمان رسمت عالم القرآن پہلے ہم نے ایمان سیکھا اس کے بعد قرآن سیکھا فسدنا ایمان اللہ نے ہمارے ایمان میں ذاتی ادا اور بعد والے لوگ علم تو سیکھیں گے لیکن ایمان نہیں سیکھیں گے تو اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے اللہ پر ایمان لانا کیسے ایمان لائیں گے لانا تو اللہ آئیں گے کیسے پر کیسے ایمان لائیں گے کتابوں پر کیسے ایمان لائیں گے رسولوں پر کیسے ایمان لائیں گے آخرت پر کیسے ایمان لائیں گے تو لیے مختصر گفتگو کر کے بند کرتے ہیں ایمان جو ہے, حمزہ سے امن سے ہے اور امن کے مانا شانتی اور ایمان, لانے والا, سے ایمان امن لانے والا یا امن پیدا کرنے والا یہ امن اپنے لیے لانے والا دنیا والوں کے لیے امن لانے والا یہ مومن کا معنی ہے اللہ نے فرمایا خوف ہونے چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا ان کے خوف کو خوف کو امن سے بدل دیا تو ایمان اگر رہے گا تو خوف کو اللہ امن سے بدل لے گا مکہ بالوں نے شرک کیا تو اللہ نے ان کے اللہ نے ان کے اندر بھی, بھی خوفی پیدا کر لی اللہ تعالی نے فرمایا فادا کا اللہ و اللہ نے نقدری کی وجہ سے خوف اور بھوک کا لباس پہنایا مکہ والوں کو کیونکہ انہوں نے اس صورت میں عمل نہیں کیا جنہوں نے عمل کیا اس کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ کیا وہ ریو بد الوفی ممنا سور نور کی آیت کے خوف کو امن سے بدل لیں گے ایمان لائیں گے وانتم ان كنتم تم سپر رہو گے اوپر رہو گے اگر تم ایمان لانے والے رہو سور آیت نمبر 82 اللہ دین امن البس ایمان بے لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ <محتدون> جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا انہیں شرک نہیں کیا دوسرے گناہوں سے بھی شرک سے, بچا سے شرک پہلے نمبر دوسرے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے تو کے اللہ ان کے لیے مکمل امن ہے ایمان کی بنیاد پر ایمان خالص ہو شرک نہ ہو صحابہ کی طرح ایمان ہو فی نام وا تم بھی فقد سورہ بقرہ کی یاد نمبر ایک سو سینتیس اگر صحابہ کی ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے امن سکون میں رہو گے ہدایت ملے گی اللہدین جو ایمان لایا ایمان ہوں اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا شرک سے نہ ملایا بلائے امن ان کے لیے مکمل امن شانتی دل میں بھی امن گھر میں بھی امن ملک میں بھی امن موت کے وقت بھی امن قبر میں بھی امن قیامت کے بھی امن سمجھ میں آگیا نا نہیں یار ایمان ضرور ہے زیادہ ایمان پہ محنت اور ایمان کی تعریف سے پہلے بتائی گئی تھی لفظی معنی کیا ہے ایمان کا لفظی تحفظ یعنی قرآن نے صلف نے یوم غیب کی تفصیل کی بل غیب غیب ایمان لاتے ہیں غیب کی تصدیق کرتے ہیں تصدیق کرنا, تصدق تصدق تصدق تصدق کرنا یقین کے معنی بھی بھی اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ صحیح بات یہ کہ تصدیق کافی نہیں ہے تصدیق اور اقرار تصدیق کرنا زمان سے اقرار کرنا یہ لفظی معنی ہوا اور شرعی اصطلاح میں ایمان کی تعریف کیا ہے تصدیق بل جنان اقرار بل لسان اور عمل بل جمارے یا عمل بالارکان تو اتنا تو تھوڑا یاد رکھے بسم اللہ کی طرح یاد ہونا چاہیے تصدیق بالجنان دل سے تصدیق کرنا اقرار باللسان لسان زمان سے اقرار کرنا عمل بالارکان عمل بل جسم سے عمل کرنا یہ تینوں ضروری ہے ایمان کے لیے عمل ضروری ہے اللہ نے کہا فنتاب عقام السلاد بات ازوان یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں نہیں اور نماز کو ایمان کہا گیا اما قان اللہ اور یہ دیا ایمان اللہ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں کرے گا ایمان سے مراد نماز کیونکہ سترہ مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی رخ کر کے نماز پڑھی اور مہینے کے بعد اللہ کا آرڈر آیا کہ اب بیت اللہ خان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو صاحب اکرام پریشان ہو گئے پچھلی نمازیں ہماری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو اللہ نے فرمایا وما قان الله ہو یہ دیا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یعنی اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں تصدیق بالجنان اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور عمل بال ارشد اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کس وقت محمد اللہ کے اقرار ہے یا نہیں دل میں, تصدیق میں حدیث کی مثال دی ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں افرح اللہ شعبتم من ایمان ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں سب سے افضل کیا اقرار باللسان کی ایک مثال تھی زبان سے لا اللہ پڑھنا اقرار باللسان ہے ادنا اور ادنا ایمان یہ راستے, راستے سے تکلیف دے, دے, دے چیز دور کرنا یہ عمل ہوا کہ نہیں بول ایمان کی شاخ ہے یہ تصدیق دل دل دل دل ایک دل مثال دیا کہ نہیں دیا. یہ تینوں ضروری الا اللہ دین مگر جو ایمان لائے عامل بل نے آدمی کیا اور حکمات کی بصیت کی اور سب کے دمکین آئندہ تھوڑا جو بتایا جائے